امام کرتبی سرکار فرماتے ہیں جب حاکم بے دین ہوں بے انصاف ہوں ظالم ہوں تو اللہ کا عذاب آتا ہے وہ قوم کو فرعون کی طرح خود بھی غرق ہوتے ہیں قوم کو بھی غرق کر جاتے ہیں ہاکم ایسے ہیں بے انصاف ظالم ہیں واسی ارے اورنگزیب کہ عوام پریشان ہو گئی مہنگائی ہو گئی آپ اپنے پیر کے پاس گئے پیر کے پاس گئے یہ ہے علم اسے ہم علم میں ایک سکول میں گیا میں نے کہا السلام علیکم ماسٹر بولے کیسے ہے میں نے کہا جی علماء کی زیارت کرنے آیا وہ کہتا ہے کہ یہاں لے میں بزرگ ہے تجھے مذاق سوچتی ہے اگر بہت بزرگ نہ ہوتا تو ہم تمہیں بتاتے تو مذاق کرتا ہے میں نے کہا یار تو تو پاگل بے وقوف ہے قوم کو بھی بے وقوف بنائے ہوئے ہیں جب تو ماسٹر بے وقوف ہے تو قوم کیسے عقل مند آئے گی کہ استاد کیا ہے میں مارے کو مگر آج کل ہے مس مارے کہ میں نے کہا ایمان سے کھوبی بیٹھو میری ریت نہیں کرنا بہر دیواروں پر علم علم لکھا ہوا ہوتا ہے نہیں لکھا ہوا ہوتا آل علم نور سکول کے دیواروں پر لکھا ہے ان نے میں نے کہا ظالم سکول کی دیوار پر تو علوم و نور لکھا ہے تم جہل ارے علم کا فائل عالم ہوتا ہے نہیں ہوتا یا وہ مٹا دو یا ظالم ہو تم بھی عالم ہو پھر بندے کے بیٹے بن کر رہو وہ بیٹھے تھے نا چھوٹے چولے والے ہیں ابو ڈے دی ماں لی اولاد دی تو کہ یہ عالم ہے ہم عالم بیٹھے ہیں تو آپ نے فرمایا حاکم ظالم ہو تمہارا وزیر اعلیٰ میں وزیر اعلی تو نہیں کہتا میں کہیں تک میں خنزیر آلہ بھی کہہ دیتا ہوں ایمان سے ہمارے دل سڑے ہوئے ہیں ارے علی پر ووٹ ہو رہے ہیں میں وہاں تھا ایک طرف ڈاکو تھے ایک طرف دوسری پارٹی اچھی تھی تو پولیس والوں کو حکم تھا اس نے دیا کہ گولی ان کو کہو یہ چلائیں جو ڈاکو ہیں جن کو میں نے اٹھایا ہے جو مر جائے پرچا دوسروں پر دے دینا جھوٹا ارے انتظامیہ کا اعلی افسر جو محافظ ہوتے ہیں عدلیہ سے انصاف کی ضرورت ہوتی ہے اور انتظامیہ سے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے ارے ان ظالموں کو پتا نہیں کہ کون سی کرسی پر بیٹھے ہیں یہی ہوا کہ گولیاں انہوں نے چلائیں اور پرچا دوسری جماعت پر کیا گیا پھر انہوں نے جج کو درخواست دے کر سیل وغیرہ کہتے ہیں پرچا جی سیل ہوا پڑا ہے نو شیرواں بادشاہ شکار میں جا رہا ہے ایک روپیہ دیا لشکری کو کہ جا نمک مول لیا اب نمک مول کون دے گا بادشاہ کو ایمان سے کہو کسی اور مانگے دے دیتے ہیں تو لوگ نے نمک کیسے اٹھا لیا یہ کافر تھا ارے ظالما ہو تم سکول والو تو کافر ان سے بھی بدتر ہو تو وہ نمک لیا روپیہ واپس اس نے کہا یہ روپیہ کیوں نہیں دیا اس نے کہا جی نہیں لیتے وہ جا دیا تو وزیر کہنے لگے جی کی ہو گیا نمک کی بھی کوئی بات ہے اس نے کہا سورو اگر بادشاہ نمک کھائے تم بکرے کھا جاؤ گے بادشاہ نمک مفت قوم سے لے تم بکرے کھا جاؤ گے جب میں نمک نہیں لاؤں گا سورو تم بکرے نہیں کھاؤ گے ایمان سے کہو بھائی محافظ آلہ جھوٹے پرچوں کا حکم دے تو نیچے پولیس کیا کرے گی وہ ایمان سے کہو تو ظالم حاکم ہوں روس میں چار لاکھ سمندری طافان آئے زلزلے آئے ڈیڑھ لاکھ تین لاکھ سے اوپر بندہ نہیں گیا ارے پاکستان کے ایسے واشی ظالم حکمران ہیں کہ تیس لاکھ بندہ گیا ہوا ہے تیس لاکھ پھر فرمایا عالم حق نہ کہیں تو عذاب آتا ہے عالم حق نہ کہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے پیر قوم کو شریعت پر چلنے کا حکم نہ دیں اور علم دین پہنے کا حکم نہ دیں کہ جاہل نکو آکبت کم بود کہ جاہل جتنا بھی نیک ہوگا ارے ایمان سے نہیں مر سکتا عمل کے بغیر علم بیکار اور علم کے بغیر عمل بربادی علم پڑھنے سے بھی آتا ہے سننے سے بھی آتا ہے اس لیے جاہل علم میں پڑھے لکھے کو کہتے ہیں ارے ظالم ان پڑھ کو نہیں کہتے ابو جہل فسی بلی تھا نام اس کا ابو جہل ہے خدا کی قسم بڑھا ہوا ہے اور بدعمال بد, بد فکر رہتا ہے بزرگان دین اسے جہل کہتے ہیں ان پڑھا ہے اچھا ہے تباہ سلیم رکھتا ہے حق بات سن کر تسلیم کر لیتا ہے تو بزرگان دین فرمائے اسے انجان کہو جاہل مت کا ہو انہیں تو جہل کے مفہوم کا پتہ ہی نہیں ہے علم دین پر شیطان کسی نے کہا شام کو اکٹھے ہو گئے بڑے شیطان کے پاس کسی نے کہا جی میں نے قتل کرائے کسی نے کہا ہم نے بیویوں کو طلاق دلا دی کسی نے کہا ہم نے بھائیوں کو توڑ دیا ماں بیٹی کو توڑ دیا اسی طرح باپ بیٹے کو ہم نے علیحدہ کرا دیا تو اس چوکھا گوش ہو کے بیٹھا رہا ایک نے کہا بچہ دین کا علم پڑھنے جا رہا تھا میں اسے واپس لایا اسے کندھے پر اٹھا کر جس طرح شیطان دین علم سے روک یہ نہیں روک رہے یہ شیطان ان پر پھوک مارتا ہے یہ ولیو شیطان ہوتے ہیں ایک ولی اللہ ہوتا ہے ایک ولیو شیطان ہوتے ہیں تو سارے کہنے لگے ناراض ہو گئے یار جیب بندہ ہے تو ہم نے اتنے قتل کرائے اتنے بڑے بڑے کام کیے تو ہم نے ہمیں کوئی شاباش بھی نہیں دی اور ایک چھوٹا بچہ سب دینی علم پڑھنے جا رہا تھا اسے تو تھیر آیا تو, تو اس کو اونڈے پر کندھے پر اٹھا کر ناچ رہا ہے اس نے کہا میرے ساتھ پھر گائے سوئی لی سو سال کا عابد بیٹھا تھا اسے صحبت کسی عالم کی نصیب نہیں ہوئی کسی ولی کی سب علم پڑھنے سے بھی آتا ہے سننے سے بھی آتا ہے سن کر بندہ عالم اسے جہل مت کہو تو وہاں جہل تھا عابد سو سال اس نے کہا یار یہ بتا اس سوئی کے سوراخ سے اللہ تبارک و تعالی یہ زمین و آسمان گزار سکتا ہے اس نے کہا سوئی کے اس چھوٹا سا اور پھر زمین و آسمان کیسے گزریں گے اس نے کہا او یہ بےمان ہو گیا اب عبادت کرتا رہے کوئی عبادت اس کی قبول ہے ہی نہیں یہ بےمان ہو گیا ہے سو سال کی عبادت اس کی ختم ہے پھر گیا ایک عالم بھنگ رگڑ رہا تھا بھنگ گیا سوئی لے کر اس نے کہا یار یہ بتا اس سوئی کے سوراخ سے اللہ تعالی یہ زمین و آسمان گزار سکتا ہے اس نے کہا بے وقوف ایک اللہ تعالیٰ تو کروڑوں بے شمار زمین آسمان اس سے گزار سکتا ہے تو اس کو کہتا ہے اب شیطان نے کہا دیکھا لمائی مان بچا گیا ہے بدامال ضروری ہے بے ایمان نہیں ہے وہ سو سال کا عبادت گاہ تھا منٹ میں میں نے اس کا ایمان لے لیا تو پیر ایسے ہوں جو علم دین پڑھنے کی تلقین نہ کریں قوم کو صحیح راہ پر نہ بتائیں ایسے پیر ہوں ایک بندہ ہے ہماری دوستی میں باتیں تو بہت ہیں وہ روتا ہے وہ کیا ہے جوتے پیر حساب کرنے والوں شیطان کو اللہ کو شیطان نے عرض کی یا الہ نمین تیرے نبی کاشید ہیں کوئی میرے کاشد اللہ نے فرمایا یہ حدیث پر پا فال پانے والے حساب کرنے والے جادوگر کہن سب تیرے ہی کاسد ہیں ان کے پاس نہ گیا کرو کوئی اللہ والے نے ایسا کام نہیں کیا جو حساب کرے یوں بتائے جن جن کسی کتابیں نہیں ہے انہوں نے بیوقوف بنا رکھا ہے لوگوں کو ایک عورت رات بھی میں نے سنایا امیر نہیں یار خاں کی میں گیا میں نے کہا جین تو نہیں ہے وہ میری بات نہیں سنی پہلے پچاس ہزار کوئی لے گیا اس نے کہا جین ہے تیرے گھر میں نکال دوں گا فلاں اس کو اب میری بات نہ سنے میں نے کہا کوئی جین نہیں ہے تو جین مطلق مخلوق کا یہ نہیں نظر آتی سوا سلیمان علیہ السلام کے اس نے جھوٹ بولا ہے میری بات پھر اس نے کہا نہیں حضرت صاحب میں ایک لاکھ روپیہ دے بھی چکی ہوں پھر بھی جن میرا پیچھا نہیں چھوڑتے وہ پیر نے اس کو کہا پیر نے کہ ایسا کر تو تلاں نہر پر فلاں جگہ پر جن رہتے ہیں ایک لاکھ روپیہ وہ امیر تھی ان کی کوٹھی میں دیکھ کر حیران کروڑ پتی تھے لاکھ اس کے آگے کیا تھا تو ہزار ہزار والا لوگ جو ہے آنکھیں آنکھیں نہیں بند کر کے جن جو ہے پھر آپ کو مار دیں گے آنکھیں بند کر کے وہ تو نہر میں ایک ایک ہزار کر کے ایک لاکھ روپیہ جنوں کو صدقہ کر اب صاف ظاہر ہے وہ نیچے بیٹھ گیا ہوگا بھائی ہزار والا نوٹ جلتی تو نہیں ڈوبتا نا وہ ایک لاکھ روپیہ اس نے دے دیا ایسے ایسے بھائی ایک بندہ روتا ہے وہ کہتا ہے میں پیر کے پاس گیا اس نے کہا تیری بیوی نے تیرے ساتھ تعویز کیا ہے پھر میں نے آ کر اس کو کلاڑی ماری سر پر وہ میرے قدموں پر گر پڑی مجھے واسطے دیتی تھی اب اس کی چیخیں مجھے رات کو اٹھ بیٹھتا ہوں میں نے دوسری ماری تیسری ماری چوتھی مار کے اس کو قتل کر دیا پانچ سال جیل میں رہا اور چار لاکھ روپیہ لگا اب میں تمہاری صحبت میں آیا ہوں میں تو کہتا ہوں اس بےمان نے تو میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا اب اس عورت کی جو مجھے صدقے ڈالتی تھی اللہ کا نام مجھے نہ مار کوئی مجھے قصور بتا اب اس کی فریادیں رات کو میری کان میں آتی ہیں میں اٹھ کھڑا ہوتا ہوں یہ ایسے ایسے پیر جھوٹے پیر ہو جائیں پھر اللہ کا عذاب آتا ہے آخری بات آپ نے فرمائی کہ جب عورتیں بے پارد ہو جائیں پھر اللہ کا عذاب آتا ہے عورتیں بے پارد ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بی بی فاطمت الزہر علی اللہ تعالی انہا سے کہ بیٹی بہترین سے بہترین عورت کون سی ہے سید النساء کی بات کروں ارے جو تمام عورتوں کی بادشاہ ہیں ان کی بات کروں آپ نے عرض کی ابو جان بہترین سے بہترین عورت وہ ہے جو غیر مرد کو نہ دیکھے اور غیر مرد اس کو بھی نہ دیکھے اللہ اللہ مسلمانوں بی بی پاک کی بات مانو گے نہیں مانو گے ہیں ہمارے رسول کی لخت جگر ہیں آپ نے سینے سے لگا دیا کہ رسول کی بیٹی ہے اس لیے اس نے حق کہا ہے اوکما کالا رسول اللہ خوش ہو گئے اب اس حدیث کی لکھتے ہیں کہ ہر شخص کا متبادل اس کے ذہن میں ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ بدترین سے بدترین عورت وہ ہے جس جو غیر مرد کو دیکھے یا غیر مرد اس کو دیکھے ان کی بات مانیں گے کہ آج کل کے اس کی ماسٹر کی مانیں گے ارے سید الساح کی بات مانیں گے یا ماسٹر کی مانیں گے یہ تو ہے بہترین وہ ہے جو پڑھتی ہے بے پرد امام غزالی فرماتے ہیں دو دفعہ عورت باہر نکل سکتی ہے دو دفعہ فرمایا دفعہ جب اس کی شادی ہو جب جنازہ چکیا جائے دو دفعہ آگے پیچھے نکلے تو گر پہنے پرانا لاٹھی ہاتھ میں اور بوڑھی بن کر نکلے کہ مسلمان کے آنکھ کا ذناح نہ بنے فرشتے اس پر لانت کرتے لوگ کہیں بوڑھی جا رہی ہے دیکھے نا کیونکہ ایک نظر معاف ہے جب دوسری نظر دیکھو گے آنکھ کا बन بن جائے گا جب آنکھ کا तो بنے گا تو دوسرا जाएगा بھی ہو جائے گا کیونکہ ہمارے علم میں ہے یہ حدیث پاک ہے علم میں میں نے پڑھا ہے مجھے پورا یاد نہیں ہے شاید ہے حدیث پاک عورت کی آنکھ جو ہے یہ شیطان کا تیر ہے عورت کی آنکھ کیا ہے شیطان کا تیر ہے تو فرمایا جب بے پرد عورتیں ہو جائیں اللہ کا عذاب آتا ہے قرآن کی روح سے ایسی حدیث پاک کی روح حضرت امیر عمر کا قول بی بی پاک کا قول اور ایم کے اقوال سے ہم عذاب میں بیٹھے ہیں یہ چارے چیزیں باقی ہیں نا عالم حق کہنے والے نہیں رہے ایسے ہو گئے ہیں ایسے اور حاکم کیا ہیں ظالم رہے مسلمانوں وہ ایک شیر ہے ان لٹوروں کی کیا بات کروں سکول والوں کی یار میں جا رہا تھا تو پولیس نے آٹھ لاکھ روپیہ دے کر ڈاکو چھوڑ دیا تو وہ کہیں پولیس مرداب اور میں کہوں سکولی مرداب وہ میرے طرف تاجب سے دیکھیں وہ نام کیسے بے وقوف ہو کوردو کی شکایت کرتے اور فیکٹری صحیح ہے ایسے بے وقوفوں میں نہیں ہو سکتا جیسے پوچھو تھن دار یہ ظالم ایسی بھائی پٹواری یہ سارے جی ظالم ہے لٹے رہے تیرا بیٹا پڑھ رہے ہاں کیوں اگر تھندار لگ جائے ابھی تو کہتا ہے تو ظالم بدماش لٹےرے ہیں تو ابھی تہ بات کر رہا ہے تو ہاتھ تو وہ مجھ پر دیکھیں جی سکول والے کیوں کہتے ہیں ظالم آپ تو کہ پولیس نے کیا میں نے کہا یہ کہاں سے بنے ہیں میں تو مبدا کا ہوں ماں حاصل کا میں بے وقوف نہیں ہوں کہ ماں حاصل پر نگاہ رکھوں میں کبھی تقریر میں کہتا ہوں مجھے کہتے ہیں تعلیم میں نے کہا ہے بے وقوف ہو ایمان مانگو ایمان کی آنکھ مانگو بے ایمانو ایمان کی آنکھ مانگو مولوی کا جرم مکھی کے سار برابر تمہیں نظر آ جاتا ہے اور ان سکول والوں کے ظلم کے پہاڑ حرام کھانے کے پہاڑ تشدد کے پہاڑ بے انصافی کے پہاڑ کفر کے پہاڑ تمہیں نظر نہیں آتے ارے کیسے اندھے ہو خدا تمہیں عقل دے ایک بزرگ حتیم کعبہ کو پکڑ کر فریاد کر رہے ہیں یا الہ العالمین میرے بستی والوں کو نیک کر دے اچھا کر دے سمجھدار کر دے دوستوں کو رشتہ داروں کو ہمسائوں کو شہر والے ملک والے دوسرے صبح شام کو گرے دوسرا ولی جا کر پکڑے دوسرے ولی بیٹھے تھے انہوں نے کہا شیک اپنے لیے مانگتا تو کتنا ہو جاتا یہ کہاں رشتے دار وسطی ملک والے شہر والے قوم والے صبح کہتے کہتے بے ہوش ہو گیا اس نے کہا ارے نادام یہی اپنے لیے مانگ رہا ہوں اگر وستیال ملک والے شہر والے ہمسائے اچھے سمجھدار نیک ہوں گے با فکر ہوں گے تو میرا وقت اچھا گزرے گا اگر بے وقوف ہوں گے تو مجھے بھی مار کر ڈالیں گے یہ سب ہم اپنے لیے کر رہے ہیں سب ہم اپنے لیے کر رہے ہیں رات میں جا رہا تھا ایک لڑکا بیٹھا تھا کتابیں لے کر تو امرود رکھے تھے وہ بندوں نے اٹھایا ایک بندے نے روک دیا ابھی پوچھ کر کھاؤ بندہ آگے بیٹھا ہے وہ بیٹھا اس نے کہا کھاؤ کھاؤ کھاؤ کوئی بات نہیں ہے کہ میں پڑھتا تھا میں اوپر دودھ والے لے جاتے تھے تو میں نے وہ بنائی تھی ایک ٹوپ سی میں سیر اور کا دودھ پی جاتا تھا تعریف کر رہا تھا اعلانیہ فاسق ارے وقت ایسا آ گیا کہ برائی کو وہ تعریف بنا کر پیش کر رہا ہے قانون کافرانہ نام ملک اسلام ہے ہر جگہ پہ جرم ظلم اور نام پاکستان ہے ان ظالمی درندوں وحشوں کی میں کیا بات بتاؤں ان حکمرانوں کی میں ظلم کیا بتاؤں ارے فران نے ٹیکس لگایا تھا اگل الل عمرہ امیروں پر ٹیکس لگایا تھا ان سوروں نے ٹیکس الل اشیا لگایا ہے سکول والوں نے حضرت آدم سے لے کر کوئی بدماش سے بدماش حکومت نے ٹیکس الل اشیا نہیں لگایا کہ اس میں سو روپیہ جو مزدوری کرتا ہے وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے پوچھو شور ظالموں سے ان قریب تمہارا بیڑا چکا جائے گا ارے ظالم غریب پر زکات نہیں ہے ٹیکس کہاں ہے ایک مزدور کہنے لگا جی وہاں ہم میں 100 روپیہ مزدوری 120 لیتا ہوں تین دن ہو گئے مجھے مزدوری نہیں لگی میرے بال تین دن ہو گئے بوکھے بیٹھے ہیں ارے ان ظالموں نے تو اس پر ہی ٹیکس نہیں چھوڑا ان وحشیوں نے اس پر ٹیکس نہیں چھوڑا ہم یہ ہم پر ظلم کرتے ہیں ہم ان کے ظلم کو تباہ کرنے کے لیے اپنے اللہ سے فریاد کرتے ہیں فریاد اللہ کرو دل سے ان ظالموں سے اور بیٹے بچیوں کی زندگی کا سوچو روزی کا مت سوچو اگر بچنا ہے تم نے خود بھی اور تو اب بیٹی بیٹیاں سکول سے نکال کر قرآن پڑھاؤ خدا کی قسم اخیر وقت ہے بچتا ہو گے بزرگان دین فرماتے ہیں اس دن سب سے بڑی حسرت کیا ہوگی لکھتے ہیں کہ سب سے بڑی حسرت غفلت ہوگی کھانے پینے کے لیے نہیں آئے بحث میں کوئی کمی نہیں تھی سب چیز تھی تو اللہ نے ہمیں بھیجا کہ اسی طرح میں ٹیکسی کو بحث دے دوں جہنم دے دوں وہ کہے گا کہ جہنم کس طرح آئی بحث کس طرح آیا تو اللہ نے فرمایا جاؤ اپنے امال کے لحاظ سے بحث لے لو اور اپنے امال کے سبب سے دو دکھ لے لو ہم یہاں دو اور بحث لینے آئے ہیں کھانے پینے نہیں آئے چلنے پھرنے نہیں آئے کیا اور اللہ تعالیٰ بالکل اخیر وقت ہے تو ظالم وہ فرماتے ہیں اس شعر میں ڈاکٹر میں سنو غور سے سننا بڑے اونچے فکر والا اس بات کو سمجھے گا ان ظالم سکول والوں کے ظلم کو سمجھے گا ان کی درندگی کو سمجھے گا ان کی واشت کو سمجھے گا کہ کتنا بڑے یہ واشی ہے کتنا بڑے ظالم ہے کتنا بڑے اندھے ہیں کتنا بڑے بے انصاف ہیں ارے ہم نے آنکھیں میچ رکھی ہیں ان کے ظلم پہاڑ جیسے ہیں بزرگ سے پوچھو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر مہنگا ہو راشی مہنگا ہو کر اندھی حکومت کا سمجھ ان سب پہ تو احسان ہے قانون کا فرانہ ارے ایسی سور ظالم وحشی حلال خانوں والوں کے لیے پرچی جا رہی ہے ریٹ لسٹ سبزی والے کے لیے ریڑھی والے کے لیے کسی تاجر کے لیے ریٹ لسٹ جا رہا ہے اور بزرگ فرماتے ہیں ظالم ڈاکٹر بیس روپے کا دوا دے تیس لے سکتا ہے چالیس لے سکتا ہے ہاتھ دکھانے کا کوئی پیسہ نہیں ہے ارے واشیوں دے حرام ہے اور پیسہ بھی اتنا کہ ہاتھ پانچ منٹ کے دیکھنے کے پانچ سو لے لیتا ہے وہ سورو تمہیں یہ وہ نہیں نظرتی مہنگائی اندھی حکومت کا سمجھ ان سب پہ احسان ہے سور حکومت کا سمجھ ان سب پہ احسان ہے بدماش حکومت کا سمجھ ان سب پہ احسان ہے تو رشوت مہنگی ہے اس کا کوئی ریٹ نہیں ہے حرام کھانے والوں کے لیے ریٹ نہیں ہے ان سوروں کا حلال کھانوں والوں کے ریٹ لکھا ہے صحیح ہے غلط ہے میں تو بابا کہنے سے کوئی بچت نہیں کروں گا جو کہنا ہے میں کہہ دوں گا عالم ہوتا ہے حکم متصل بالکول اصلاح احوال وہ یہ کہہ سکتا ہے نماز فرد ہے پڑھا نہیں سکتا اس لیے یہودی نے معاشرے کا ذمہ دار جو بھی جہاں جاؤ یہ سور حکومت ہے ارے یہودی ہے فناف شیتان حکومت ہے فنافل یہود عوام ہے فنافل حکومت یعنی بل حکومت بل یہود عوام فلافی شیطان ہے شیطان جو عوام بولتی ہے کہو شیطان بول رہا ہے نہ اپنا فکر ہے نہ اپنی بات ہے نہ اپنا دین ہے شیطان کہتا ہے مولوی خراب ہے اسے پتہ ہے کہ سو مولوی اکٹھا ہو ایک بندے کی چوری واپس نہیں کرا سکتا سو مولوی اکٹھا ہو ایک بندے کو نماز نہیں پڑھا سکتا ایک تھندار صحیح ہو جائے علاقے کو راحت دے دے گا صحیح سیما شروع کو نہ جانے دو امامت کے تین قسم ہیں امامت کے کتنے قسم ہے توجہ سے سننا یہ امامت کی بات کر رہا ہوں تمہارا ہمارا دین نور ہے تمہیں ظلمت سے نور کی طرف بطلا کھینچ رہا ہوں اللہ کے حکم اور قرآن کی نو سے امامت سگرا امامت گستا امامت ابرا سگرا کسے کہتے ہیں چھوٹی کو الگ سگرا کسے کہتے ہیں یہ نہ کہنا میں بس میں امامت کے اقسام بیان کر رہا تھا پیچھے شیعہ دو بیٹھے تھے اٹھ کھڑے ہوئے تم نے بس میں امامت بی بیگرا اور بی کبرا کا نام ہی آ کیوں ہے اور پکڑے میرے سے لڑتے تھے میں نے امامت سگرا کہہ ہوں امامت سگرا منا چھوٹی تم میرے ساتھ لڑنے لگ گئے کہ ہاں بیبی کبرا اور بیبی سگرا کا نام لیتا ہے یہاں تاری اللہ تعالیٰ آنا میں کہا پڑھتے ہو تم تو کہتے ہو خود روکے نام لیتے ہو تو امامت کا سگرا کہہ رہا ہوں سگرا چھوٹی وسطہ درمیانی کبرا بڑی کبرا وہ امداد سایلا فلا تنہر اللہ تعالی فرماتا ہے سائل کو مت جھیڑک کیوں تجھے دینے نہ دینے کی غور سے سننا تجھے دینے نہ نہ دینے کی آزادی ہے وہ لینے میں کمزور ہے وہ لینے میں سائل چھین تو نہیں سکتا پھر آزادی پر چونکنا بے وقوف کا کام اور کمزور پر گرست کرنا بزدل کا کام کمزور پر گرست کرنا بزدل کا کام سوگرا مولوی اور سوالی کا ایک مقام ہے قولی فعلی مالی پڑھے لکھے میں بیٹھے ہوں گے قولی فعلی مالی آزادی ہوتی ہے قولی فعلی مالی پابندی ہوتی ہے قولی زبانی فعلی کام کی مالی پیسے کی قولی فیلی طور مالی طور آزاد ہو تو کلی طور آزاد ہو اگر قولی فیلی مالی طور آزاد نہیں ہو تو کلی طور پابند ہو مولوی کے مقام میں قولی طور قوم آزاد یہ پہلے بتا دیا کہ آزادی پر چونکنا بے وقوف کا کام اور کمزور پر گرست کرنا بزدل کا کام یہ بات یاد رکھنا مولوی امامت سگ ہے قوم قولی طور آزاد ہے چالیس مولوی مسئلہ بتائے اگر کوئی بندہ اڑ جائے میں نہیں مانتا تو وہ منوا نہیں سکتا ایمان سے کہو بھی جو کہتا ہے منوا سکتا ہاتھ کھڑا ہو قولی طور آزاد ہو گئے چالیمس مولوی اکٹھا ہو نماز فرض ہے نیک کام ہے فائدے کا وہ کہے نماز پڑھو اگر کوئی بندہ اڑ جائے تو وہ زبردستی نہیں پڑھا سکتا ایمان سے کہو پڑھا سکتا ہے تو فیلی طور آزاد ہو گئے روپیہ مانگے دو نہ دو وہ چیز نہیں سکتا تو مالی تو اور آزاد ہو گئے اس قوم کی بے وقوفی پر بھی سدکے اور بزدلی پر بھی سدکے کہ امامت سگرا جہاں قولی سیلی مال کی قوم آزاد ہے اس پر تو چونک رہا ہے ارے گرفت اس پر کر رہا ہے امامت وستا پیر مولوی عالم ہو پیر عالم بھی ہو اور متقی کی پرہیزگار ہو جو سگرا پر نہیں آتا وسطہ پر نہیں آ سکتا سمتے جانا بات پیر آپ کو نماز کا کہہ اثر تو ہوگا نہ پڑھو تو زور سے وہ بھی نہیں پڑھا سکتا ایمان سے کہو پڑھا سکتا ہے تو وسطہ میں بھی آزاد اب سغرا جس طرح چھوٹا بال کپڑے سے فارغ ہو جائے چھوٹا بال بچے سے کپڑے سے فارغ ہو ننگا کھڑا ہو سڑک پر وسطہ درمیانی ننگا کھڑا ہو ڈی سی کمشنر تھن دار بادشاہ تک امامت کبرا ہے ارے مولوی پانچ سو بندے کا امام ہوگا پیر لاکھ کا ہوگا اور بادشاہ کروڑوں کا امام ہوگا ایسے ہے نا وہ امامت کبرا ہے پچاس گالی دے تھندار قوم کو برداشت کرنی پڑے گی وہاں مسئلہ نہ مانے یہ برداشت کرنی پڑے گی تو قولی طور قوم آزاد نہیں ہے گالی جیسی بھی ہے اور اس چیز ہے گالی کھانے میں کون پابند ہے اسے گالی دینے میں آزادی ہے وہ کہے کپڑے اتار کر ناچ بندہ ناچنے لگ جائے گا تھندار ہم نے خود میں نے باپ کو بیٹے کا نفس چساتا تھندار کو دیکھا اور بیٹے کو باپ کا اور باپ کو بیٹے کا تو شیلی طور آزاد نہیں پیسہ بھی جس طرح لوٹے لوٹ سکتے ہیں ایک سپاہی مجھے کہنے لگا بیر لے رہا تھا ہے غریب سے ہمارا قوم کا ہے تو اس نے کہا یہ رائٹ ہے کہتا ہے پر کسی اسی طرح کسی موڑ پر میرا خیال کرنا میں نے کہا نا مراد تو کیا کرے گا اس کا اکے چار سے اس کی جیب میں ڈال کر کھینچ لوں گا بس پیسے اس سے بٹوروں گا چلان کرا دوں گا چار سے لے لیتے ہیں جیب میں تو وہ مالی طور بھی قوم آزاد کس طرح آپ کو عقل ہو سمجھنا غور سے جس طرح مائیں امامت کبرا یہ ہے جس طرح میں اور آپ روڑ پر ننگے ہو کر رہ جائیں میں کبرا ہے اب چھوٹے بچے کو کپڑا میں نے پہنانا ہے درمیانے کو بھی میں نے پہنانا ہے جب میں ننگا ہوں اسے کون پہنائے گا ایمان سے کہنا میری ریت نہیں کرنی بات صحیح ہو تو ماننا صحیح ہے تو نہ ماننا تو پھر منافق کا کام ہے اب ایمان سے کہو چھوٹا بچہ بھی روڈ پر ننگا ہے ارے درمیانہ بھی ننگا ہے اور بڑا میں بھی ننگا کھڑا ہوں قوم اس آ کر اس چھوٹے بچے کو پیٹنے لگ جائے اور نہ ننگا کھڑا ہے شرم نہیں آتی مولوی نہیں وہ چھوٹا بچہ ننگا کھڑا تھا جی نہ مجھے کچھ کہتی ہے نہ اسے اس قوم میں بھی کوئی عقل اور ایمان کی کوئی ہوگی گنجائش ایمان سے کہو یہی حال ہے کہ امامت قبرا ننگی ہے ارے نہ ظالم ماسٹر کو پتا ہے کون سی امامت تیار کرا رہا ہوں نہ بچے ظالم کو پتا ہے کون سی امامت کے لیے تیار ہو رہا ہوں ایسے بے وقوف پھر ہمارے حاکم جنہیں پتہ ہی نہیں کہ امامت قبرا کے لوازمات کیا ہیں اسلام ہمارا امامت قبرا کردار پر دیتا ہے عہدہ منصب کردار پر اور کفر دیتا ہے پڑھنے پر دلیل قرآن مجید دوں قرآن مجید تو مانتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کے علم ہے کماسل ہمارے یہاں ملوسوارا وہ گدھا ہے گدھے پر کتابیں لدی ہوئی ہے وہ عالم نہیں ہو سکتا یہ ہے اسلام یہ مفول ہے بری عادت ہے بدماش ہے لٹیرا ہے کفر کی جز پر نمبروں پر یہ تقسیم کر رہے ہیں اس لیے چوڑا بدماش چوڑے کا بیٹا مجھے کہتا ہے جو میرا پروفیسر پیر ہے میں نے کہا چل تجھے کنجری کا بیٹا بھی پروفیسر دکھا دوں یہ یہودی قانون ہے نلی کا نالی کا پانی ہے امتیاز نہیں ہے ایمان سے کنجری کے بیٹے جرنل کیا پتہ تھندار ہے چوڑے کا بیٹا ہے میراسی کا بیٹا ہے کنجری کا بیٹا ہے بزرگ فرماتا ہے چوڑے کا بیٹا سپاہی بنانا دماغ خراب ہو گیا تو گھر ایمان ایک کلو دھد اس کے لیے کار کر رکھا کلو دھو تو ماں نے پوچھا اما کوئی اور دودھ ہے کہ نہیں ماں وہ دودھ بیٹے وہ کہاں کیا کہ ماں جی وہ تو میں نے استنجا کر لیا وہ چوڑے کا بیٹا سپاہی بنا یہی ایمان سے چوڑے کے بیٹا ان کا دماغ خراب ہے چوڑا بنا بادشاہ آخر کتنے ہے خدا ماں کو کہے مٹھی بھر دے باپ کو کہے سیر دبا وہ نام مراد چوڑا جو آپ بادشاہ بنا ماں کو کہ آ میرے مٹھی بھر میں بادشاہ بن گیا اگر مٹھی بھرواتا ہے تو باپ کو بھروانا مراد چلو دبواتا ہے تو ماں کو پھر دبوا یہی چوڑے بادشاہ بنے ہوئے ہیں چوڑے حاکم بنے ہوئے ہیں ارے مظفر میں ایک ایس آ لگا تو مجھے کہتا تھا ایک بندہ وہ رشوت بہت کھاتا تھا میں نے کہا کہ یار میرا دوست ابھی اس نے رشوت کھاتا ہے اس نے کہا بتانا نہیں میں کنجری کا بیٹا ہوں ہم عزت لٹا کر پیسہ کھاتے ہیں تو ہم اس طرح نہ کھائیں ایسی تعلیم نالی کا پانی ذکی ہم اللہ محمد کتاب والم پہلے اللہ تعالیٰ میں تمہارے سینے میرا رسول پاک کرتا ہے پھر تمہیں علم دیتا ہے اسی کو یار تعلیم کہتے ہو پھر مسلمانوں اپنی تہذیب تمہیں یہ بتاؤ کہ اپنی بے وقوفی میں بھی بے وقوف بڑا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ کام ہم اتنے نہ بے وقوف ہیں داڑھی کیا ہے بولو تو صحیح مجھے سمجھ آ جائے گناہ نہیں ہے داڑھی کیا ہے سننا تھا نا داڑھی والا جرم کرے قوم کتنا اس کو اچھالتی ہے او اچالتے ہیں نہیں اچالتی میں خود کہہ رہا ہوں فلاں داڑی والا یوں فلاں تجھے بتا رہا ہوں کہ ایمان سے قوم بے وقوف ہوتی ہے جب بے ایمان ہو جاتا ہے تو بتاتا ہوں پاکستان کی قوم کتنا بے وقوف ہے شادی کیا ہے یار قائد و نکاح سننا تھی کیوں انفے ہو اتنا انفے بےمان ہو گئے کہ ڈاڑی والا سنت کا احترام نہیں کرتا پوری قوم اس کو اچھالتی ہے اور شادی والے کے ڈھنگے نکلے پڑے ہیں ہر وقت وہ بےیائی کر رہا ہے اس سنت کا احترام کیوں نہیں ہے یہ مایو کمار کی سنت ہے کتنا ذہن پست ہو گئے ہمارے پھر مسلمانوں میں جنگل میں بیٹھتا ہوں آپ شہر میں بیٹھتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ شہری جو ہوتے ہیں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں لیکن آ کر ہمیں پتہ لگا دین شہر میں نہیں ہے دین اقل شہر میں نہیں ہے عقل ایمان اور دین میں ہے چاہے دیات میں کیوں نہیں بیٹھتا نام ایک نہیں ہو سکتا مسلمانوں نام ایک ہوتا ہے تخل... نام عام ہوتا ہے تخلص خاص ہوتا ہے <تصفح> پتا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو تخلص نہیں لگ سکتا ایک تخلص کبھی نہیں ہو سکتا ایک سب مسلمانوں کا ایک تخلص نہیں ہو سکتا کیونکہ تخلص خاص ہوتا ہے نام عام ہوتا ہے ہم رام چندر نہیں رکھیں گے وہ محمد حسین نہیں رکھے گا کافر رکھے گا ایمان سے کہو اور میرا سوال ہے یا تو مجھے بے وقوف کہو یا پھر اپنے آپ کو کہو میرا سوال ہے جب نام ایک نہیں تو تخلص کیسے ایک ہو گیا ہے ہمارا اسلام امتیاز کرتا ہے حرام حلال اچھا برا نام میں کام میں فرق کرتا ہے باقی کوئی مذہب میں حرام حلال کوئی فرق نہیں ہے حضرت صاحب سب کو کہو گے حضرت صاحب میاں صاحب سب کو نہیں کہو گے خان صاحب سب کو نہیں کہو گے ملک صاحب سردار صاحب صوفی صاحب عالم صاحب حاجی صاحب کہو گے سب کو مولانا چاچا بھائی پوتر بیٹا سب کو نہیں کہو گے یہ تخلس ہے چور ڈاکو کنجر بدماش لٹےرا فراڈی ٹھگی بےغیرت یہ بھی تخلوس ہے کنجر سب کو کہو گے ہاں مجھے ایک جواب ہے جب نام ایک نہیں ہو سکتا تو تخلوص یہ سر کیسے ایک ہو گیا مسلمان بھی سر اور میں جو ماں پر چڑھ جاتا تھا وہ بھی سر ہے یہ تخلص مسلمان کا اور کافر کا ہے کیسے ہو گیا میں ماسٹر پروفیسر پہ پوچھتا ہوں خدا کی قسم سر جو ہے سکول والا ہے سر جو ہے کے مہے سر کا مانا ہے دلّا بے غیرت جو جس کو نہ دین کی غیرت ہو اور نہ دھی ب سر اسے کہتے ہیں مارا تکبیر، مارا تمہاری ہماری عورتیں مستورات کہلاتی تھیں بڑے بیٹھے ہوں گے پھر خواتین کی سیٹیں لکھا ہوا ہوتا تھا تقریر کرتے تھے تو خواتین اور حضرات مسلمان کی عورت کو خاتون کہا جاتا تھا ارے خاتون جنت سے تعلق تھا اب میں یہ بتاؤں کہ مسلمان کی عورت اب انہوں نے لیڈی نکالا وہ خاتون جنت سے تعلق کاٹ کر لی یہ ترقی ہم وہ ہوں میں نے نورے وہی ہے ظلمت کی طرف جا رہے ہیں مستورات کو چھوڑا خاتون آئی خاتون کو چھوڑا اب لیڈی آئی لیڈی ڈائنا سے تعلق بنا دیا کیا یار جس کے پاس اپنا عقل سمجھ ہماری بولی بھی اپنی نہیں رہی کیوں مومن مکنتیس ہوتا ہے کھچتا ہے کھنچتا نہیں اگر وہ مکنتیس نہیں ہے تو منافق ہے مومن نہیں ہے لیڈی ابو ڈیڈی میں کہتا ہوں ماں لیڈی اولاد دی, دی. یہ ٹیڈی چھوٹے چولے والے ہیں بہن بھی گز کی سلوار اور ہمارے لڑکے بھی ٹیڈی ہے ارے لیڈی نا بہار ٹیڈینا کتار ہے محمود گزنبی نہیں پیدا کر سکتی لیڈی ہے عمران خان پیدا کر سکتی ہے لیڈی ہے خاتون ہوتی تو محمود گزنبی پیدا کرتی یا علامہ اقبال بولے ہیں بے ماں ادماں ادب اولاد جن سکتی نہیں مادن زر مادا نے فولاد بن سکتی نہیں فرمایا بے ادماں با ادب اولاد نہیں پیدا کر سکتی ما دن زر سکول والی زردا خزانہ بن ہے نرم فولاد بیٹا پیدا کر سکتی نہیں اس لیے عمران خان بہت ہے محمود غزنوی کہی بھی کرکٹ والے بہت ہے بزرگ آدھے کرکٹ دے, دے بنتے دلے ہیک ہاتھ وکٹاں دوسرے ہاتھ بلے سرکی کا بزرگ ہے ٹور پوندے گلے دے سورے دلے دے آدھے بمب ڈے دلہ ہک نہ بلے جانے جا جنگ کے مومنٹ شیر ہوں اب میدان کھیڈ دوں لا دیتے ہیں سارے کتنی بیس بیس ہزار دا پاؤنڈ بام مریں دے تو وہ آدھے جی مولوی تقریب کار ہیں جی مجھے فوجی کہنے لگا کہ مولوی تقریب کار ہیں میں نے کہا تم مومن سے بات کر رہا ہے منافق سے نہیں کر رہا سوچ کے بات کر کوئی بندہ دہشت گرد نہیں آئے سن لینا غور سے تین بجے تک مستحب ٹائم جا رہا ہے ایک مسل تک مستحب ہے مسئلے کا پتہ ہو ایک مسل تک مستحب ٹائم جاتا ہے دوسری مسل تک یہ اہل حدیث جو ہیں یہ ایک مسل کے قائل ہیں دوسری کے نہیں ہیں ہماری زہر جو ہے دوسری مسل دو مسل تک ہے سایاسلی نکال کر کیا بات کر رہا تھا ہاں ایمان سے کہو دس بندے ایک طرف تہی دست ہیں خالی ہاتھ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے ایک بندہ کلاشن کوپ لے کر کھڑا ہے کلاشن کوپ ادھر خالی کھڑے ہیں دس ارے دہشت کس کی ہوگی ایمان سے بتانا تو معلوم ہوا اصلہ دہشت گرد بھی ہے اور دہشت دہشت بھی ہے اور دہشت گرد بنا دیتا ہے جس کو تماچا لگاؤ اٹھ نہ سکے وہ بستی میں جا رہا ہے معلوم ہوا یہ اصلا ہے اور میں نے کہا ظالم ہو سکول والو تم دہشت گرد بھی ہو اور دہشت گرد کے مددگار بھی ہو کلاشن کو والا دہشت گرد ہے جو تم میزائل آئٹم رکھے ہوئے ہو قوم کو خون چور کی طرح نوچ رہے ہو تم دہشت گرد نہیں ہو ارے دس مولوی ہیں دہشت گرد پڑے گی تھندار آ جائے اس کی دہشت ہوگی ایمان سے کہنا بھیڑ دہشت گرد ہے دہشت گرد نہیں ہے یہ میں نے کہا سن لو مسلمانوں جس کے پاس زیادہ خطرناک فصلہ ہے وہ دنیا کا زیادہ دہشت گرد ہے اس وقت امریکہ دنیا کا زیادہ برطانیہ دہشت گرد ہے اور یہ سکول والے سور اس کے مددگار بھی ہیں دوست بھی ہے ظالمو تم مددگار کے دوست بھی ہو اور مددگار کے مددگار بھی ہو دہشت گرد کے اور دہشت گرد کے دوست بھی ہو تم نام لیتے ہو دہشت گردی کا جو بیس بیس ہزار کا پاؤڈ مارتا ہے بندوں پر وہ دہشت گرد نہیں ہے منافق قوم کو کہو میں نے کہا ایسے سر نیچے کر گیا پھر بولنے کی اسے جورت نہیں ہوگی تو مسلمانوں یہودی ہمارا دشمن ہے یہ کترے جو پلاتے ہیں یہ نائجیریا یار غیر ملک کافروں کے ملک اٹھے ہیں یونیسیب کمپنی قطرے پلاتی ہے انہوں نے لبا اور یونیسیب کمپنی کے لگانے پر کیس کیا وہ جیت گئی اور انہوں نے لکھا کہ یہ بھانج پن اور زہریلے آئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سس کم ہاسنا تم تسو ہوم تمہاری اچھائی ان کی بربادی ہے وہ تو سب کو ہم ہیں تمہیں مصیبت پہنچے تو کافی کو خوشیاں ہیں ہم جو قرآن مجید کو اللہ کو سچا نہیں مانتے جو پیدا کرتا ہے وہ فرماتا ہے تمہاری مصیبت بڑوں کو بام مارتا ہے عراق والے بچے ختم ہمارے بچوں کو یہ پو پولو کے کترے پلائے جا رہے ہیں لانت ایسی قوم پر جو کترے پلاتی ہے کوئی مومن نہیں ہے پھر انہوں نے انٹرنیٹ میں دیا یہ کاغذ ہمارے پاس بھی رکھے ہم نے نکالے اب حکومت نے ختم کر دیا ہے شاید ہم مولوی صاحب کے پاس بھیجیں گے سارے ڈاکٹر نائجیریا سارے ملے انہوں نے دنیا میں یہ یونیسیف کمپنی جو کترے پلاتی ہے یہ بھانج کے اور زہریلے ہیں مت پلاؤ غیر ملک ان کے اپنے ملک یہ کہہ کر بھیج رہے ہیں پاکستان کا ایسا بے وقوف اندھا ملک ہے بزرگ فرماتے ہیں دشمن سے دودھ ملے مت لو کیا عراق والے مسلمان کے بچے نہیں ہیں فرنٹ کو تباہ کر دیا مسلمانوں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے جو چند الفاظ میں نے اپنے آپ کے فکر بلند کرنے کے لیے کہے ہیں میں آپ سے کوئی زبردستی منا نہیں سکتا کہ مولوی ہوتا ہے حکم متصل بالقول اصلاح احوال وہ یہ کہہ سکتا ہے نماز فرض ہے پڑھا نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ میرے چند الفاظ قبول فرمائے اور آپ کے ذہن کو صاف کر دے اور اللہ تعالیٰ جو حاضرین ہیں سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے مجھے بھی نصیب فرمائے پھر میں کہہ دوں کہ روزی بغیر مانگے ملتی ہے اور ایمان جب تک نہ مانگو مسلمانوں اس وقت ایمان مانگو جتنا ہو سکے سنتے پہلو دینی مسائل ایک مسئلہ دین کا سن لینا سمجھ لینا یا بتا دینا کئی ہزار نفل سے زیادہ سواب رکھتا ہے شادی والے پر حیض نفاس طلاق کا اور زہار کا مسئلہ فرض ہے جو آج کل خاص طور پر بڑے شکار ہو رہے ہیں اور وہ تین طلاق اکٹھی دے کر پھر اہل عدیث ان کے پاس جا رہے ہیں اہل لدیش بن رہے ہیں اسلام میں طلاق جو ہے یہ لباہ عمل ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے لباہ کا معنی دو تو ثواب نہ نہ دو تو گناہ نہ لباہ اور طلاق اسلام میں ترائے طلاق مکرو ہے درخت لانت کرتے ہیں اگر ضرورت آ جائے مرد کو کوئی غصہ بھی ہو تو صرف اسلام میں ہے وہ ایک طلاق دے اسے طلاق رجئی کہتے ہیں اور احسن طلاق بھی کہتے ہیں ایک طلاق دے تجھے ایک طلاق وہ ایک مہینے کے اندر مرد بیوی آپس میں راضی ہو جائیں ہم بستری کر لیں صبح کر لیں تو نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اسے طلاق رجئی کہتے ہیں اگر مہینہ گزر جائے تو پھر بینا پڑ جاتی ہے یعنی عورت آزاد ہو جاتی ہے مہینے کے اندر ان کی اپس میں اصلاح نہیں ہوئی تو پھر وہ عورت اس سے بھی نکاح کر سکتی ہے مرد سے اور اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ مرد سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے بینا پر بغیر نکاح کے پھر آپ مہینہ گزر گیا پھر بغیر نکاح کے اپنے مرد پر بھی حلال نہیں یہ آسان طریقہ ہے طلاق کا تین طلاق دینا جو ہے یہ مکروح ہے بہت سخت سے بزرگان دین یا ہمارے اسلام میں جو آج کل دے دیتے ہیں تو آسن طلاق یہی ہے کہ ایک طلاق کہے اگر مہینے میں راضی پازی ہو گئے تو نکاح کی ضرورت نہیں اگر مہینہ گزر گیا ہے تو وہ بیوی اپنے مرد سے نکاح کرا سکتی ہے تین طلاق دینا یہ بہت مکروح طلاق ہے بندہ بعض اوقات عقیدے سے بن گئی یا تو ویسے رکھ رہے ہیں حرام کر رہے ہیں یا پھر بد مذہبوں کے پاس جاتے ہیں پھر وہ ہی بن جاتے ہیں یہ بریلی اکثر یہی کر رہے ہیں دوسرا ہے حیض کا مسئلہ جو ہر مہینے میں عورت کو آتا ہے اس کی کم از کم تین دن مدت ہے اور زیادہ سے زیادہ دس دن تین دن سے پہلے بند ہو جائے تو مرد نہیں جا سکتا بیوی سے کوئی بیماری ہے اگر دس دن سے اوپر چلا جائے پھر بھی بیماری ہے وہ نہا کر نماز بھی پڑھ سکتی ہے حیض درمیان جب بھی جائے گا مرد تو اسے چار ماہ سے سونے کی قیمت یا چار ماہ سے سونا صدقہ کرے گا پھر وہ بیوی بی کے ساتھ جا سکتا ہے حیض کے ساتھ جانا منع ہے اگر جائے گا تو پھر اس پر کفارہ ہے چار ماہ سے سونا یا چار ماہ سے سونے کی قیمت ادا کرے دوسرا ہے نفاس جو بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی کم از کم کوئی مدت نہیں بعض آتی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ چالیس دن مدت ہے یہ چالیس دن آخری مدت ہے یہ نہیں جو رٹا لگا ہوا ہے کہ چالیس دن اس کی نمازیں بھی رائے ہو جاتی ہیں باہر رہتا ایک دن بھی نہیں آتا اور جب تین دن چار دن دو دن پانچ دن آٹھ دن نو دن دس چالیس کے اندر اندر جب بھی پاک ہو جائے تو وہ نماز بھی نہا کر پڑے اور مت بھی ہے چالیس دن آخری مدت ہے جو رٹا آج کا چالیس دن کا لگا ہوا ہے چالیس دن مدت نہیں اور جب بھی پاک ہو جائے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے نماز اور مرد بیوی دوسرا مسئلہ ہے زیار کا کہ مرد کہہ دے بیوی کو کسی محرم کے عزم کی یا محرم سے تجویز دے جس سے نکاح نہیں ہوتا ماں بہن خالاب سے کہہ دے کہ ان جیسی ہے تو زیار ہے پھر بیوی سے وہ ہم اس پر حرام ہو جاتی ہے جب تک وہ ساٹھ روزہ نہ رکھے یا ساٹھ مسکین کو کھانا نہ کھلائے تو عورت اس پر حلال نہیں ہوتی دوسرا ہے کہ شادی کیا ہے سنت رسول ہے اس کو سنت طریقے سے ادا کیا جائے اگر شیطانی طریقے سے ادا کیا تو نکاح نہیں ہوگا اور جو بیٹھیں گے بیچ میں یہ استحزائے سنت ہے سنت کے ساتھ مزاق ہے بھی سنت رسول کی اور طریقہ شیطان کا تو بیٹھنے والوں کے بھی نکاح ٹوٹ جاتے ہیں اسلام میں اس کی سخت منع ہے کہ سنت کو سنت کے طریقے سے ادا کرو شیطانی طریقے سے نام شادی سنت طرح طریقہ سارا شیطانی ہے یہ بھی بہت بڑا عیب ہے نکاح تیسرا نکاح جو پاتے ہیں نا آج کل عالم سے نکاح دو گواہ جائیں ایک وکیل جائے عالم ہو یہ لکھ پڑھتے جو کرے کرے تو حق مہر جو ہے وہ ضروری ہے واجب ہے نہیں دے گا تو مرد جو جائے گا حرام ہوگا تو حق مہر بیوی بی کو اس وقت وہ وکیل ایک جائے دو گواہ سنیں یہ شریعت ہے اس میں حیا ہے شام کو تو عورت نے مرد کے آگے بے نقاب ہو جانا ہے اور ہا کرنے سے کیا حجاب ہے بہت جگہ جانا پڑتا ہے وہ خاموش ہے اس کا ارادہ ہو گیا اس سے نکاح نہیں ہوتا ایک وکیل جائے دو گواہ وکیل اس کو کہے کہ تو مجھے اے حق ہاکم ایک ہزار کے حق مار اس وقت بیوی کو بتا دیا جائے رجسٹر پر جتنی جتنا لکھو اس وقت قبول کے وقت بیوی کو حق ماہر بتانا ہوگا اور وہ واجب ہے اسی وقت ادا کرے ادھر لاکھ روپیہ بھی لکھوا دو تو وہ کہے اے حق ہاک مہار ایک ہزار کے تو مجھے فلاں فلاپ والد فلا کے ساتھ نکاح کرنے کا وکیل مقرر کرتی ہے وہ کہے ہاں اور دو گواہ سنیں پھر وکیل وہی آئے یہ کلمہ پڑھاتے ہیں جو ایمان پڑھاتے ہیں یہ اس لیے بھی شاید کفری کلمات نکل گیا ہو تو ارادہ ہو جائے یہ نکاح میں شرط نہیں ہے پھر وہی وکیل کہے کہ اے ودھا کمار اتنا کہ فلاں دکھ ترک فلاں کو میں نے تیرے نکاح میں دیا تو یہ قبول ہے وہ کہے قبول ہے وہ بھی پھر وہی دو گواہ سنیں نکاح جو آج کل میں جاتا ہوں بھائی ایک بدہ نکاح پڑھا رہا ہے وہ اس کے کان میں لگا ہوا ہے جو نکاح پڑھانے والا تھا مجھے کہتا ہے جاؤ جی اجازت ہو گئی میں نے اس سے پوچھ لیا ہے ایسا نکاح نہیں ہوتا دوسرا آخری مسئلہ ہے نماز پڑھانا یہ دونوں پیر کے انگلیاں اٹھ جائیں زمین سے اٹھتے بیٹھتے اطاہیات کے وقت دونوں پیر کی انگلیاں زمین سے جدا ہو جائیں تو بے اتفاق نماز ٹوٹ جاتی ہے ایک پیر کی انگلیاں لگی ہوں ایک پیر ادھر, ادھر ادھر پھیرو پھیرے تو گسید کر پھیرو زمین سے انگلیاں جدا نہ ہوں اگر دونوں پیر کی انگلیاں جدا ہو گئیں تو نماز ختم دوسرا اللہ نی حرف اللہ میں نا کچھ نہ حرف ہے اللہ حرف کیا ہے کہ اللہ, اللہ, اللہ ہاں کلمہ بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اذان بھی طرح ہے یہ ٹی وی والی دیتے ہیں اللہ الہ الا اللہ شہد الحمد رسول اللہ لاہ من نہیں اشہد اللہ اللہ اللہ اشہد الحمد الرسول اللہ گلے میں نہ کہ هي على الفلاح هي على الفلاح الله اكبر الله